بسم اسٹیج پر موجود قابل احترام علماء کرام خصوصی مہمانان اس بزم میں موجود ملک کے اور اس علاقے کے قابل احترام حضرات شخصیات میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں آج اس بز میں اس مجلس میں مختلف شہروں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اس بات کا احساس ہو رہا ہے اور مزید اس میں ہمت بڑھ رہی ہے کہ آج بھی ہمارے اس جمع ہونے سے اس چیز کا ثبوت مل رہا ہے کہ چاہے ہم الگ الگ دین دھرم اور ریلیجن کے ماننے والے ہوں لیکن اس کے باوجود انسانیت کے فروغ کے لیے اور عالم کی دنیا کے اور خود ہمارے ملک کے امن و امان اور قومی یکجہتی کے لیے جمع ہونے کا موقع آئے تو ہم میں سے قوم کا ہر آدمی اس کے لیے تیار ہے یہ بہت بڑی اچھی علامت ہے کہ ایسے دینی پروگراموں میں دھارمک پروگراموں میں قومی پروگراموں میں ہم الگ الگ کمیٹیز کے لوگ سماج کے امن کو قائم کرنے کے لیے آج بھی جمع ہونے کے لیے تیار ہیں جس عنوان پر مجھ کو بات کرنی ہے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کا انسانیت کے بارے میں دوسری کمیونٹیز کے لوگوں کے بارے میں دوسرے دھرموں کے بارے میں کیا نظریہ ہے اور اسی طرح سے آج ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں یہ کیوں ہیں اور اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلی بات جو آئے میں نے پڑھی جو سورت پر کریم کی میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالی نے صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا اس میں صرف مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کیا بلکہ ساری امکانیت کے بارے میں ایک بات کہی ہے اور اللہ نے وقت کی قسم کھا کے کہا ہے وہ لاسری ان ال انسان الب قسم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے انسان نقصان میں ہے انسان لاس میں ہے اس لیے کہ انسان اگر اپنی زندگی کو دیکھے بچپن جوانی بڑھاپا وہ اپنی زندگی پر کنٹرول نہیں رکھتا ہے اور وہ مجبور ہے کہ بچپن سے جوانی کی طرف جائیں لیکن پھر جوانی سے واپس کمزوری کی طرف بڑھاپے کی طرف آئیں دنیا میں پانے کے لیے چیزوں کے جمع کرنے کے لیے ایک لمبی عمر چلی جاتی ہے بیس سال تو انہیں پڑھنے میں اور کھیل کود میں نکل جاتے ہیں پھر اس کے بعد آدمی نوجوانی کی عمر میں داخل ہو کر کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے امبیشن ہوتا ہے اس کے سامنے مقصد ہوتا ہے مال کمانا ہے شادی شدہ زندگی گزارنا ہے کچھ آ رہنا ہے پھر ایک لمبا وقت اسی میں نکل جاتا ہے جب آدمی سیٹ ہو جاتا ہے اور سب کچھ پا لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جو انجوائے کرنے کے لیے عمر تھی وہ نکل گئی اور اب میں بڑھاپے میں آ گیا ہوں اور بڑھاپے کے بعد موت ساری انسانیت کو آپ دیکھیں سب اسی طرف دوڑ رہی ہیں اور انسان چاہے کتنا بھی اچھا ہو یا برا ہو وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے وہ اس حد سے آگے نہیں جا سکتا ہے وہ اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان گھاٹے میں ہے کیوں اس لیے کہ اگر وہ صرف دنیا کے لیے جیتا ہے تو ایسا انسان ایک دن دنیا چھوڑ کے جانے والا ہے لیکن دنیا کے بعد ایک اور دوسری دنیا دوسری زندگی ہے اور اس زندگی کے لیے جیتا ہے اور اس زندگی کو بامقصد بناتا ہے اس زندگی کو ایک پرپز کے ساتھ جیتا ہے تب جا کے زندگی اس کی کامیاب ہو سکتی ہے اس لیے کہ انسان کے پاس ماں دولت عہدہ اور دنیا کی ساری چیزیں ہوں لیکن اس کے پاس دل کا سکون نہ ہو من کی شانتی نہ ہو تو یہ ساری چیزیں اس کو خوش نہیں کر سکتی ہیں تو واقعی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کیا چاہیے اسلام کا حل اور سولوشن اس کے لیے کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے انسان گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے یعنی جنہوں نے سچائی کو مان لیا جو اوپر والے کی طرف سے بھیجی ہوئی سچائی ہے اس سچائی کو مان لیا اس کے خلاف نہیں گئے اس کی باتوں کا انکار نہیں کیا اور دو وہ عامل صرف دل کی سطح پر صرف دل ہی میں حق کو سچائی کو مان کر چپ نہیں رہے بلکہ اپنی زندگی میں بھی اس سچائی کو لایا اس لیے کہ انسان کا مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری باتیں وہ جانتا ہے اور مانتا بھی ہے لیکن جب پریکٹیکل لائف کا موقع آتا ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو کامیابی یہ نہیں ہے کہ بس آدمی سچائی کو مانے کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس سچائی کو اپنے دل سے مانتا ہے اس کو اپنی زندگی میں لائے اور پھر تیسری چیز یہاں بتلائی وہ تواس اور بر حق یہ کامیابی صرف اتنا بھی نہیں ہے کہ آدمی سچائی کو مانے اور اپنی زندگی میں لائے بلکہ کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اس سچائی کو سماج میں لانے کی کوشش کرے اس لیے کہ انسان اکیلا جینے والا نہیں ہے اس کو لوگوں کے بیچ میں جینا ہے اور جب تک وہ سماج کے لیے بھی نہ سوچے اس کا صرف اپنے لیے سوچنا بھی خود غرضی ہے کہ جس بھلائی کو وہ خود مانتا ہے اس بھلائی کی طرف دوسروں کو بلائے جس بھلائی پر وہ خود جی رہا ہے جس راستے پر وہ خود چل رہا ہے اس راستے پر چلنے میں دوسروں کی بھی مدد کرے وہ تواسو بال حق کی کہ وہ دوسروں کو بھی سچائی کی بات سمجھائے سچائی پر چلنے کی سچائی کو ماننے کی بات کرے وہ تواس اور اس سچائی پر پریکٹیکل لائف میں جمنے کے لیے دوسروں کو بھی تعطیب کرے ان کی بھی مدد کرے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی سی صورت قرآن کی ہے چھوٹا سا چیپٹر قرآن کا ہے لیکن اس میں انسان کے لیے ایک بنیاد دے دی گئی کہ واقعی کامیاب انسان کون ہیں سچائی کو چھوڑ کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے سچائی کو مانے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے وہ دنیا میں سکسیسفل ہو سکتا ہے اندر سے نہیں ہو سکتا ہے وہ کوئی عہدہ پا لے گا مال جمع کر لے گا دنیا میں شہرت پا لے گا لیکن اندر بات کھٹکتی رہے گی کہ میں سچائی پر نہیں چل رہا ہوں میں سچائی کو نہیں مانتا ہوں لہذا سب سے پہلی چیز انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اندر کی جنگ ختم کرے اندر کی لڑائی چھوڑے وہ سچائی سے نہ لڑے وہ سچائی کو ستیہ کو مان لے دو اس پر چلنے کی کوشش کریں تین سارے سماج میں اس سچائی کو لانے کی کوشش کریں کہ لوگوں تک اس سچائی کو پہنچائے اور جو اس پر چلنا چاہے ان کی مدد کرے ان کو اس کی تاکیب کریں تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو اسلام کی تعلیمات اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس میں سارے انسانوں کی بات کی صرف اس مسلمانوں کے لیے قاعدہ نہیں ہے <سلام> یہ ساری انسانیت کے لیے ہے کہ ساری انسانیت کے لیے قرآن کا پیغام ہے جہاں تک کہ پہلا نقطہ جس پر مجھے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اسلام کا دوسری کمیونٹیز کے بارے میں کیا اسٹینڈ پوائنٹ ہے کیا نظریہ ہے اسلام کی تعلیم میں قرآن میں اور حدیث میں اللہ کی کتاب میں اور محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے وہ بگڑا ہوا نہیں ہوتا ہے بہت ساری کمیونٹیز میں یہ مانا جاتا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے میں بگاڑ ہوتا ہے اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ کوئی انسان بگڑا ہوا نہیں ہوتا ہے کوئی انسان چاہے کسی بھی خاندان میں کسی بھی گھر میں پیدا ہو چاہے وہ مسلم فیملی میں ہو ہندو فیملی میں ہو کرشچن فیملی میں ہو یا سکھ یا کسی بھی فیملی میں ہو ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا ہے اسلام یہ نہیں مانتا ہے کہ مسلمان بچہ اچھا ہوتا اب دوسرے بچے اچھے نہیں ہوتے انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اسلام کی مانیہ یہ ہے اسلام کا بلیف یہ ہے اسلام کی ٹیچنگ یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ کلین ہوتا ہے وہ ایک کورے کاوق کی طرح ہوتا ہے اب جو چاہے اسے لکھو وہ بگڑا ہوا نہیں ہوتا ہے حدیث میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کلود اب اوا ہوئی دانی ہیانی ہی اوی او ہی کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا بچہ ہوتا ہے جیسا اس کو سمجھائیں گے وہ مانے گا اگر اس کے سامنے سچائی آئے گی صحیح باتیں اس کو سکھائی جائیں گی سچ بولنا سکھائیں گے سچ بولے گا جھوٹ بولنا سکھائیں گے جھوٹ بولے گا سیدھے راستے پر چلائیں گے سیدھے راستے پر جائے گا غلط راستہ سکھائیں گے غلط راستے پر جائے گا اس میں ریجیکشن نہیں ہوتا ہے. اس میں سچائی کے لیے ریزسٹنس نہیں ہوتا ہے وہ سچائی کو ماننے کی پوری کیپاسٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے بگاڑ بعد میں آتا ہے بعد میں سماج اور سماج میں سب سے نزدیک لوگ اس کے ماں باپ اس کو یا تو اچھا انسان بناتے ہیں یا تو برا لہٰذا اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اچھا ہوتا ہے اور دوسرے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ برا ہوتا ہے اسلام کی ٹیچنگ نہیں ہے انسان اپنی شروعات میں اچھا ہوتا ہے پھر چاہے مسلمان خاندان میں بھی پیدا ہو ماں باپ اگر بگڑے ہوئے ہیں وہ بگڑ جاتا ہے ماں باپ اگر صحیح ہیں اچھے راستے پر چلنے والے ہیں نیک ہیں وہ بھی نہیں بنتا ہے تو اسلام کی ٹیچنگ یہ ہے کہ نیچر اور نرچر میں نرچر کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے والا صحیح تعلیم ہوتا ہے ماں باپ اس کو بگاڑتے ہیں سماج اس کو بگاڑتا ہے لہذا اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ اسلام کے علاوہ انسان پیدائشی طور پر برا ہوتا ہے ہاں چاہے مسلمان ہو یا دوسرا ہو پھر سماج میں بگڑتا ہے تو بگڑ بھی جاتا ہے یہ پہلی بات یاد رکھنے کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم ہی ہے کہ ساری کائنات کا دین ایک ہے ساری یونیورس ایک قانون کو فالو کرتی ہے اس اعتبار سے انسان کے لیے کوئی نیا قانون نہیں ہے انسان کے لیے بھی اسی کا قانون ہے جو ساری کائنات کو سارے آسمان اور زمین کو چلا رہا ہے اس اعتبار سے اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے آسمان کو آپ دیکھیں زمین کو دیکھیں ہاؤں کو دیکھیں بادل سمندر آسمان میں اڑنے والے پرندے سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار اور خود انسان آپ دیکھیں گے کہ پوری جو کائنات ہے پورا آسمان زمین کا جو سسٹم ہے یہ الگ الگ نہیں ہے یہ مل کر چلتا ہے ایک مشین کی طرح ہے جس کے اندر الگ الگ پارٹس ہوتے ہیں لیکن سب کا مقصد ایک ہوتا ہے سب مل کر چلتے ہیں ایک ٹارگٹ کے لیے زمین سے سورج کی گرمی کی وجہ سے پانی اوپر جاتا ہے بھاپ بن کے ہر اس کے اوپر لے جاتی ہیں پھر آسمان میں جا کر بادل بنتے ہیں وہ ہوائیں بادلوں کو لے جاتی ہیں بادلوں سے پانی برستا ہے پانی زمین کی ڈھلان کی وجہ سے ندی نالوں میں اور سمندر میں چلا جاتا ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے زمین میں جاتا ہے اناج اگتا ہے کھیتوں میں اناج اگتا ہے اور ہریالی زمین پر پھیل جاتی ہے راستے صاف ہو جاتے ہیں سارا سسٹم ایک چیز دیکھیے سورج چاند زمین ہوائیں بادل سارا کا سارا سسٹم لگتا ہے کہ مل کر چل رہا ہے کسی ایک نے ان سب کو پابند کر رکھا ہے کیونکہ قانون ایک چلتا ہے راجا اسلام کا یہ ماننا ہے کہ اسلام ساری کائنات کا دین ہے, ہے کیلئے ہم لوگ ازان کے لیے رک جاتے ہیں وہاں وہاں وہاں کے بعد نماز کا انتظام یہاں کیا گیا ہے پروگرام کی ترتیب ساڑھے پانچ بجے تک کی ہے اور ٹھیک ساڑھے پانچ بجے یہاں پہ جماعت ہوگی انجمن اسلام جنجیرہ کے کمپیوٹر کے روم میں اور بازو کے کمرے میں نماز کا اہتمام کیا گیا ہے سبھی ہمارے بھائی جو نماز پڑھنا چاہیں گے ان سے گزارش ہے کہ پروگرام میں اطمینان سے بیٹھیے گا ہمارے مقرر کی بات کے بعد ہمارے جو مہمان یہاں تشریف فرما ہیں ان کی پرتکریاں ان کے سوالات اور ان کی طرف سے ہمارے لیے جو ایک طرح سے رہنمائی ہے وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے لہذا ہمارے سارے بھائی ان سے ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے براہ کرم اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور ساڑھے پانچ بجے اگزیکٹلی exactly اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے نماز کا وقفہ دیا جائے گا شکریہ جزاکردہ اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ساری دنیا کا آسمانوں کا زمین کا چلانے والا ایک اللہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے دین اللہ يبغون کیا لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں کرن و الہی ارجا حالانکہ بات یہ ہے کہ آسمانوں میں جو ہیں اور زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کے سب اللہ ہی کے پابند ہیں اللہ ہی کے فرما ہیں چاہے یا نہ چاہے اور سب کو پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے تو اسلام کی تعلیم کے اعتبار سے ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کے سسٹم کو چلا رہا ہے اس لیے کہ سارا سسٹم ایک دشا میں چلتا ہے ایک رخ پر چلتا ہے اور مل کر چلتا ہے چلانے والا ایک ہے اور اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ یہی اللہ ہے جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا اور انسانیت کی شروعات چاہے وہ کسی بھی دین دھرم اور کمیونٹی کے رہنے والے ہوں ساری انسانیت کی شروعات دو لوگوں سے ہوئی ہے ہم سب چاہے الگ الگ ملک کے رہنے والے ہوں الگ الگ رنگوں کے رہنے والے یعنی الگ الگ رنگ کے ہوں الگ الگ قوموں کے ہوں دنیا میں کسی بھی دور کے رہنے والے ہوں لیکن سب کی شروعات اگر دیکھیں تو ہم سب کے سب ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد ہیں اس اعتبار سے اسلام میں سکھلاتا ہے کہ ساری انسانیت ایک ہے ساری انسانیت ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والی انسانیت ہے یہ الگ الگ نہیں ہے یہ ایک ہی اوریجن سے شروع ہونے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سوریہ الفجرات میں آرٹ نمبر تیرہ میں یا سو جب تیار اس میں سارے لوگوں سے اللہ نے بات کی صرف مسلمانوں سے نہیں یا خلقنا کم دنسا ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت معلوم ہوا کہ اسلام میں سکھاتا ہے کہ انسانیت کے اعتبار سے سارے انسان چاہے کہیں کے کہ بھی ہوں کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے اس اعتبار سے ہم سب آدم و ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جائنا کم شروع اور پھر ہم نے تم کو قبیلوں میں اور قوموں میں تقسیم کر دیا ہم نے تم کو قبیلہ قبیلہ خاندان خاندان قوم قوم بنا دیا تیار تاکہ تم ایک دوسرے میں تمہارے اندر پہچان ہو سکے الگ الگ لوگوں کے قومیں ہیں الگ الگ قبیلے ہیں الگ الگ خاندان ہیں تاکہ ان خاندانوں کے ناموں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہچانا جائے ان اکرما اطخا کو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہیں جو سب سے زیادہ برائیوں سے بچنے والے ہیں ان اکرم اکم ام تو تم میں سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہیں جو برائیوں سے بچنے والے ہیں اسلامی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ بنیادی بات پہلی چیز کیا بتلائی کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں کوئی بھی ہو سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں دو قومیں قبیلے خاندان اور یہ جو الگ الگ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں یہ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے سے نفرت کریں ایک دوسرے کو ذلیل کریں کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا کریں یہ تقسیم اس اعتبار سے ہے تاکہ ایک دوسرے میں پہچان ہو جیسے آج ہم الگ الگ نام رکھتے ہیں سب کا نام ایک ہی نہیں ہوتا ہے کیوں تاکہ پہچان اسی اعتبار سے قومی اور قبیلے جو ہیں الگ الگ خاندان الگ الگ ہیں یہ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں ایک دوسرے سے تعصب رکھیں ایک دوسرے سے دشمنی کریں یہ اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانا جائے آپس میں دونوں میں تفریق ہو فرق معلوم ہو اور آخر بات اللہ نے کہی انکرم اکم اللہ اکا کم تم میں سب سے زیادہ عزت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو اقاف اقا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ برائیوں سے بچنے والا اللہ کو ناراض کرنے والے کام گناہ کے کام پاپ اور گندگی اور بگاڑ اس سے بچنے والا یہ زیادہ عزت کے لائق فلا خاندان میں پیدا ہوا اس لیے عزت کے لائق ہے مالدار ہے اس لیے عزت کے لائق ہے دنیا میں کوئی عہدہ اس لیے عزت کے لائق ہے یہ چھوٹی چیزیں ہیں اللہ کی نگاہ میں کیا ہے اللہ کی نگاہ میں یہ ہے کہ انسان واقعی عزت کے لائق کب بنتا ہے جب وہ اپنی عزت کو بچاتا ہے برائیوں سے بچ کے جو آدمی برائیوں میں پڑتا ہے وہ عزت کے لائق نہیں ہے ہاں وہ رحم کے لائق ہے لیکن عزت عزت اس کے لیے ہے عزت اس کے لیے ہے جو برائیوں سے بچنے والا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے قرآن میں نان کے بارے میں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا اس آیت کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے اور زندگی کے چالیس سال مکہ میں گزارے مکہ میں اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا پروفٹ بنایا میسنجر بنایا پھر آپ نے لوگوں کو سچائی کے راستے کی دعوت دی لی لیکن اس سماج میں جن لوگوں کو لگتا تھا کہ اس سچائی سے ہمارا نقصان ہے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ان کو ستایا پریشان کیا بدنام کرنے کی کوشش کی مارپیٹ کیا ہر قسم کی تکلیف دی یہاں تک کہ مجبور ہو کر تیرہ سال تک دعوت دینے کے بعد تیرہ سال تک اپنا پرچار کرنے کے بعد مجبور ہو کر مکہ چھوڑ کے ان کو مدینہ جانا پڑا مدینہ میں مدینہ میں جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے جو مکہ کے دشمن تھے انہوں نے چین لینے نہیں دیا ایک کے بعد ایک لڑائیاں وار جنگ ان کے ساتھ کی اور ہر طرح سے ان کو پریشان کرنے کی یہ پوری طاقت لگا دی کئیوں کو مار ڈالا کئیوں کو ستایا کئیوں کو بے گھر کیا جائیداد لوٹی سب کچھ کیا اس بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازم ہو رہی ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کون ہے جو بدلہ نہیں لیتا ہے کسی نے آپ کو گھر سے نکال دیا کسی نے آپ کی جان پر حملہ کیا کسی نے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی کسی نے آپ کے کام میں روڑے رکاوٹیں ڈالی سب کچھ آپ کے خلاف کیا اور اب بھی دشمن ہے آپ سوچئے اس کے بعد ایسے لوگوں سے کون دوستی کرتا ہے لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ایسے سماج کے بارے میں بھی اس کو تفریق کر کے کہ جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے اسلام کا ماننا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا کم اللہ انلدین المقاتل فدین الم یقریجو کم اندیاری کو ان تبرو ہوم و تخت ہی دو باتیں اللہ نے کی کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع تھوڑی کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو کہاں منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تم کو گھروں سے نہیں نکالا اور تمہارے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں اللہ تم کو ان لوگوں سے بھلائی کرنے اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا کیوں؟ ان اللہ, اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ سوچئے انصاف کیا جا رہا ہے اور احسان دو سلوک ہیں یہاں کہا جا ان تبرو ہو تخستو کہ جو لوگ عام انسان ہیں چاہے وہ مسلمان نہ ہو ایسے لوگوں کے تعلق سے اسلام کی تعلیم یہ ہے ان تبرو و کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف اور عدل کا سلوک کرو ہاں اگر ایک سٹیٹ اور دوسرے سٹیٹ کے بیچ میں جنگ چڑھ رہی تو بات الگ ہے لیکن عام انسانیت جو مسلمان نہیں ہے لیکن وہ جنگ پر بھی نہیں ہے اور ان کے ساتھ کوئی وار نہیں چل رہا ہے تو ایسے سلسلے میں اسلامی گورنمنٹ کے لیے بلکہ ہر مسلمان کے اسلام بار کی, بار کی, بار اسلام بار کی بار تعلیم یہ ہے کہ وہ احسان کا اور انصاف کا سلوک کرے انصاف یہ ہے کہ جس کا آپ اس کو دینا احسان یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا تو اسلام غیر مسلموں کے تعلق سے نان مسلمس کے بارے میں تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں احسان اور انصاف کا سلوک کیا جائے چاہے وہ نان مسلم ہوں مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی تم کو انصاف کرنا پڑے گا ظلم نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ انصاف تو انصاف اس سے بڑھ کے تم کو احسان کا معاملہ کرنا چاہیے بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے کیوں ان اللہ, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اگر مسلمان بھی کسی غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ اس مسلمان کو پسند نہیں کرتا ہے کیوں اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان پر مسلمان ظلم کرے تو برا اور غیر مسلم پر ظلم کرے تو برا نہیں اسلام کی تعلیم یہ نہیں اسلام کی تعلیم یہ ہے کسی بھی انسان چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو کسی بھی انسان پر اگر مسلمان ظلم کرتا ہے وہ مسلمان اللہ کا مجرم ہے کسی بھی انسان پر بلکہ انسان تو دور کی بات ہے ایک جانور پر اگر ظلم کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان نہیں تھی اس لیے جہاں میں گئی کہا کہ وہ ایک بلی کی وجہ سے کیسے اس بلی کو اس نے قید کر کے رکھا اور اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا وہ بلی طرف طرف کے بھوک سے مر گئی اس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں گئی معلوم یہ ہوا کہ اسلام ہی سکھاتا ہے کہ انسان تو بہت بڑی بات ہے آپ جانور پہ بھی ظلم نہیں کر سکتے جانور کے ساتھ بھی آپ برا سلوک نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے جانور کی وجہ سے ایک انسان مسلمان جہنم میں جا سکتا ہے تو انسان تو اس سے بڑی چیز ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے اب دوسرا سوال یہ ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے بہت ہی کے ساتھ مجھ کو اپنی بات سمیٹنی پڑے گی دوریاں کیوں ہیں اور ان دوریوں کو جو کمیونٹیز میں پیدا ہو رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک پہلی وجہ کیا ہے پہلی وجہ ہے غلط فہمی اور میڈیا آپ یقین جانیے ہم ساری میڈیا کو برا نہیں کہتے ہیں لیکن میڈیا میں سستی میڈیا بھی ہے جو اپنے دنیا کے فائدے کے لیے فائنینشل گینز کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے کمیونٹیز میں تناؤ پیدا کرنے والی باتوں کو اچھال کے عام کرتی ہے ایسی میڈیا کو ہم پسند نہیں کرتے ہمارا ملک ہمارا سماج پسند نہیں کرتا ہے یہ پہلی وجہ ہے کہ چاہے ٹیلی ویژن ہو یا انٹرنیٹ ہو یا اسی طرح سے نیوز پیپرز ہو یا جو بھی میڈیا ہے اس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے سماج کے امن کو خراب کرنے میں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی بات کو عام کرنے سے پہلے پہلے اس کی تحقیق کی جائے چیک کیا جائے کہ یہ بات صحیح ہے نہیں ہے اس سے سماج کے اندر पैदा پیدا ہوگا یا سماج کے اندر بھلائی آئے گی یہ ذمہ داری میڈیا والوں کی ہوتی ہے اگر میڈیا کی طرف سے غیر ذمہ داران قدم اٹھایا جائے لاپرواہی ہو تو بہت بڑا فساد اور بگاڑ بھی ہو سکتا ہے تو دوریوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میڈیا میں بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو واقعی صحیح نہیں ہوتی ہیں اور جس میں مجرم کو مجرم بتانے کی بجائے اس کے دھرم اور دین کو हाईलाइट करके کر کے है جاتا ہے کہ اس دھرم کا ماننے والا ہی آدمی ہے اس دھرم کی تعلیمات وہ نہیں ہے ہر آدمی کسی نہ کسی دین دھرم کا ماننے والا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو مجرم بتانے کی بجائے اس کے دھرم کا نام جوڑ کے اس کے ساتھ ہائی لائٹ کریں گے اس درمیونٹی کے, کے سارے لوگوں کے لیے نیگیٹو ذہن ہو جائے گا کوئی مسلم है نہیں ہوتا ہے کوئی ہندو है نہیں ہوتا ہے کوئی کرسچن ٹیررسٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ٹیررزم کا روپ پولیٹیکل ہوتا ہے دھارمک نہیں ہوتا ہے بیسیکلی آپ دیکھیں گے دہشت دہشتواد بیسیکلی دھارمک نہیں اور نہ سارے علماء دہشت گرد ہوتے ساری مسجدوں میں دہشت ہوتا سارے مسلمان دنیا کی میجورٹی ہیں یہ امن کے ساتھ جی رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے کام کاج کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ملتے آج ہم لوگ جمع ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بگاڑ والے ہوتے ہیں وہ ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ میڈیا اگر اس آدمی کو مجرم بتانے کی بجائے اس گروپ کو مجرم بتانے کی بجائے اس کو کسی دھرم سے جوڑ کے دھرم کو ہائی لائٹ اگر کرتی ہے اس دھرم کے کمیونٹی کے ماننے والے ان سب کے بارے میں انسانیت کا ذہن نیگیٹو ہو سکتا ہے تو دوریاں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں ایک مسلمان اگر غلطی کرتا ہے اگر نیوز میں فلش ہوتا ہے اسلام ہائی لائٹ کیا جائے اب آپ کی پڑوس میں آپ کے کالج میں آپ کی کمپنی میں کوئی مسلمان ہے آپ کی آئیڈیالوجی آپ کا مینٹلٹی اس کے لیے نیگیٹو ہو جائے گا اسی طرح سے ہندو کے لیے اسی طرح سے کرشن کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں دوسری وجہ خود ہر کمیونٹی کے افراد ہیں ان کی غلطیاں مسلمانوں میں بھی ہندوؤں میں بھی اور کرشنز میں بھی اور سکھ میں بھی ہر کمیونٹی میں کچھ برے لوگ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ غلطی سے اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں کمیونٹی نے رب... بھیجا ہے اپنا ریپرزینٹیو بنا کر لیکن وہ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار بنا کے پیش کرتے ہیں اور غلط بات پھیلاتے ہیں غلط نقصان سماج میں کرتے ہیں سماج میں نقصان پیدا کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے دوسری کمیونٹی کے لوگ اس پوری کمیونٹی سے ناراض ہو کے دور ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک بہت بری بات है, کہ اسی سماج کے دوسرے ذمہ دار لوگ اس انسان کی غلطی کو اس کی غلطی بتائیں اور بتائیں کہ ہماری کمیونٹی اس کو نہیں مانتی ہے جیسے ایک مسلمان ہے مان لیجیے اگر وہ اسلام کے نام پر کچھ غلط کام کر رہا ہے اور نفرت پھیلا رہا ہے تو مسلمانوں کے دوسرے ذمہ دار علما اور سماج کے بڑے لوگ ان کا کام ہے کہ یہ بتائیں ہمارا بولنا ایسا نہیں ہے یہ آدمی اپنی طرف سے اسلام کا نام لے کر غلط بات کر رہا ہے اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے اسی طرح سے ہندو کمیونٹی ہے اسی طرح سے کرشچن کمیونٹی ہے یا دوسری کمیونٹیز کہ ایک آدمی اگر اس دھرم کا نمائندہ بن کے ریپرزینٹیٹو بن کر اگر کچھ بات کرتا ہے اور وہ غلط بات کر رہا ہے سماج میں نفرت پھیلا رہا ہے اس کمیونٹی کے دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو روکیں اس کو اگر وہ نہیں مانتا ہے پورے سماج میں عام کرے کہ یہ ہماری بات نہیں کر رہا ہے یہ الگ بات کر رہا ہے یہ ہماری طرف سے ذمہ دار نہیں ہے اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے یہ دوسری بات ہے تیسری چیز سیاست سیاست اگر کمیونلزم کے بیس پر ہو اس سے بھی سماج میں نفرت پھیلتی ہے الیکشن کی بنیاد پر ووٹ بینک کی بنیاد پر اگر کوئی انسان سب سیاست سیاستدان سے نہیں ہوتے اچھے لوگ بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کمیونٹیز کو بانٹ کر اپنی سیاست چلاتے ہیں ایسے لوگ اپنی کمیونٹی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے کہ دیکھیے ملک کا بٹوارا ہو کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا نقصان ہی ہوا ہے اور آج اگر تناؤ پیدا ہوتا ہے کمیونٹیز بکھرتی ہیں اس سے دیش کے لیے نقصان ہی ہوگا فائدہ نہیں लोग ایسے لوگ جو سیاست کی بنیاد پر قوموں کو بانٹتے اور دور کرتے اور نفرت پھیلاتے ہیں یہ بھی نقصان پہنچاتے ہیں ان کی وجہ سے دشمنیاں نفرتیں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں سیاست میں جانے والوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ترقی سے زیادہ ملک کی ترقی کو اہمیت دیں اپنی ترقی سے پرسنل ترقی سے زیادہ سماج کی ترقی کو اہمیت دیں اگر وہ سماج کی ترقی کو پرائیوٹائز کرتے ہیں تو کبھی سماج میں نفرت نہیں پھیلے گی وہ خود آگے جانے کے لیے سماج کو ساتھ میں لے کے آگے جائیں اور سماج کے کسی ایک طبقے کو نہیں بلکہ پورے سماج کو آگے لے کر جائیں اس لیے کہ ہمارے ملک میں کئی سماج ہیں اور ہر سماج اس بیش کا حصہ ہے ہر سماج مسلم ہے ہندو ہے کرسچن ہے اور سکھ ہے اور دوسری کمیونٹی جتنی بھی ہیں جین ہیں اور کتنی ساری کمیونٹیز ہیں یہ سب کے سب اس ملک کا حصہ ہیں اور کوئی بھی آدمی سیاست کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کو ان سب کی ترقی کا سوچنا چاہیے نہ کہ چاہی اپنی کمیونٹی کا اگر اپنی ہی کمیونٹی کا سوچے گا دوسری کمیونٹیاں دور ہوں اس کی امراض میں اثر آئے گا لوگوں کو دور کرے گا لوگوں کو بانٹے گا کاٹے گا دور کرے گا نفرتیں پھیلائے گا ایسے کام کرے گا جس سے دوریاں بڑھیں تو سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے پولیٹیشینس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمیونٹیز کو اسی طرح سے ایک بہت ہی بنیادی بات یہ ہے کہ ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کو اپنی بات منوانے کے لیے جبر نہ کرے اس سے بھی पैदा پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیے ہندوستان کی ایک عجیب بات یہ ہے اور جو ساری دنیا میں جانی جاتی ہے کہ یہاں اتنی لینگویجز ہیں اتنی کمیونٹیز ہیں کہ گننا مشکل ہے اور یہ سب ہمارے اس ملک میں سب مل کے جیسے ایک باغ ہوتا ایسے سب ہیں ہاں اس میں کسی میں کچھ کمی ہے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہے اس کو دور بھی کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم اگر ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں تو ہم سب آپس میں بکھر جائیں گے اور ہر انسان اپنے آپ کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کریں اس سے بھی نقصان ہوگا مسلمان کچھ مانتے ہیں ہندو کچھ مانتے ہیں کرشچن کچھ مانتے ہیں سکھ کچھ مانتے ہیں جین کچھ مانتے ہیں بدھسٹ کچھ مانتے ہیں ہر کمیونٹی کی کچھ مانیہ ہیں ہمارے کانسٹیوشن میں ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ جس چیز کو مانتا ہے اندر سے بھی اس کو مان سکتا ہے اور امن کے ساتھ میں اس پر چل بھی سکتا ہے دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے ہاں زبردستی کسی پر نہیں کر سکتا ہے ایک مسلمان کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا اور یہ آج کے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی اس میں تو ہے ہی, ہی ہے لیکن اسلام میں اس سے پہلے چودہ سو سال پہلے ہم کو سکھایا گیا ہے لا اقراح فی الدین دین میں زور زبردستی نہیں کسی کو ڈان ڈپٹ کر کے آپ مسلمان بنائیں اسلام میں داخل کریں یہ ایک بات کی غلط بات عام ہو چکی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور اسلام میں ایسا ہے کہ زبردستی مسلمان بناؤ اسلام میں ایسا نہیں اسلام میں اسلام کہاں سے معلوم پڑے گا آپ کو ہسٹورین سے نہیں اسلام آپ کو معلوم پڑے گا اسلام کے ٹیکس سے اسلام کی تعلیمات سے جو قرآن میں ہیں اسلام کا بیس قرآن پر ہے اسلام کا بیس محمد پیغمبر کی تعلیمات پر ہے قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ نے کہا ہے اللہ اقراف دین اسلام میں لانے کے لیے تم کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے اللہ نے اس سے منع کر دیا ہے اگر کوئی مسلمان کرتا ہے اگر کوئی بادشاہ کرتا ہے اگر کوئی انسان کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ صحیح نہیں اسلام میں وہ صحیح نہیں تو اسلام کی تعلیم کیا ہے یہی بات ہماری ساری کمیونٹیز میں ہو ہم اپنی اپنی چیز پر عمل کریں لیکن ہم ایک دوسرے پر دباؤ نہ ڈالیں وہاں سے تناؤ شروع ہوتا ہے ہم اپنے اپنے دائرے میں جی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی کے ساتھ چلیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں ہمارے اندر آپس میں پرکھ ہیں ایک یہ مانتا ہے تو دوسرا اس کا الٹا بھی مانتا ہے ہمارے دیش میں ایسا ہے کہ ایسی کمیونٹیز ہیں کہ ایک, ایک ایسی چیز مانتا ہے کہ دوسرا ایک دم اس کا الٹا مانتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ساتھ مل کے اس ملک میں جی سکتے ہیں جیتے آئے ہیں سالوں سال ہم یہاں جی رہے ہیں پھر اب اس میں تناؤ کیوں آزادی سے پہلے کا دور آپ دیکھیے آزادی کے بعد سے تھوڑے مسائل تقسیم کے بعد پھر بگڑ گئے لیکن آج بھی اس چیز کا موقع ہمارے پاس کھلا ہے کہ ہم کمیونلزم کو چھوڑ کے ہماری اپنی کمیونٹی کو اپنے سماج کو ترقی کی طرف لے جائیں کیوں اس لیے کہ ہماری ساری طاقت اگر نگیٹو رہ جائے گی تو ہمارا دیش پیچھے پچھڑ جائے گا ہمارا سماج پچھڑ جائے گا اور کوئی ایک نہیں مسلمان ہندو سارے کے سارے سب کے سب پچھڑ جائے گی. لہذا اس ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم امن کو پریفرنس دیں امن کو پریفرنس دیں اور سب ہم کے ساتھ میں امن کے ساتھ میں ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر ہمدردی کے ساتھ میں آگے چلیں اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی تعلیمات میں ہمدردی کی تعلیم بہت بڑی تعلیم ہے اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایر من منفل عرب ایر من کو منفل تم زمین والوں پر رہنم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے آپ جانتے ہیں زمین پر صرف مسلمان رہتے ہیں نہیں زمین پر مسلمان بھی رہتے ہیں نان مسلم بھی رہتے ہیں انسان بھی رہتے ہیں جانور بھی رہتے ہیں چڑیا پتلی اور چوٹی تک زمین پر جینے والے جتنے بھی جاندار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ارحم من منفل اب تم زمین پر جو ہیں تم ان پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پر رحم کرے اس کے لیے تم کو چاہیے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو اس میں مسلمان کے علاوہ سب لوگ آ جاتے ہیں اسلام کی تعلیم اگر اس بنیاد کو ہم لے کر چلیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں تو ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے رحم ہو اگر یہ بنیادی تعلیم لے کر بھی ہم مجلس سے اس, اس بیٹھک سے اٹھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فائدہ ہمارا بہت بڑی چیز ہم اچیو کریں گے کہ ہر انسان دوسرے پر رحم کرے اس لیے کہ دیکھیے آج چاہے آدمی غریب ہو یا امیر ہو چاہے کسی بھی رنگ و نسل کا ہو کسی بھی کمیونٹی کا ہو ہر آدمی مسائل میں گھرا ہوا ہے فائنینشیل پرابلمز ہیں میڈیکل پرابلمز ہیں سوشل پرابلمز ہیں فیملی پرابلمز ہیں ہر آدمی کے پاس پرابلمز ہیں کوئی ایک آدمی دنیا میں آپ لائیں ایسا جس کی کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اپنے مسائل میں اپنے پرابلمس میں گھرا ہوا ہے ہر انسان دوسرے کو دیکھے تو رحم کی نگاہ سے دیکھے میں اس کے کیسے کام آ سکتا ہوں اگر ایسا ہم مینٹلٹی بنا کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوریاں ختم ہو سکتی ہیں لہذا یہ کچھ باتیں تھیں جو میں اپنی بات کو لمبا نہیں کروں گا یہ بنیادی بات اگر لے کر ہم جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے رحمت بنیں اس لیے کہ اللہ نے محمد پیغمبر کو ساری انسانیت کے لیے بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے عما ارسل کا اللہ اور رحمت ए عالمین اے نبی اے محمد پیغمبر ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے یعنی جو کچھ بھی ہیں انسان جانور مسلمان غیر مسلم سب ان سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت مرسی بنا کر بھیجا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے خود اپنے بارے میں کہا اللہ تعالی الرحمن الرحیم ہے قرآن آپ پڑھتے ہیں ہر صورت میں آپ کو شروع میں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں قرآن پڑھنا اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے بہت رحم والا ہے بہت رحم والا ہے تو اسلام کی تعلیم رحمت والی ہے لہذا اگر یہ بنیادی تعلیم اگر ذہن میں ہم رکھیں کہ ہر انسان کو دیکھیں اس کو پریشان ہے مصیبت میں ہے ٹوٹا ہے دکھ میں ہے اگر اس کے لیے دل میں رحم ہو تو نفرت نہیں آئے گی لہٰذا یہ بنیادی تعلیم اگر ہم یہاں سے لے کر جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہم نے بہت بڑی چیز اچیو کر لی اور میں بہت ہی مبارک مبارکبادی کے حقدار ہیں اس مجلس کے انعقاد کرنے والے جنہوں نے اتنی پیاری بزم سجائی اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے تمام بھائیوں کا احباب کا جو اس مجلس میں آئے چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہو میں بہت شکر گزار ہوں اس طرح کی ایسی مجالس ایسی بیٹھکیں ایسی انجمنیں اگر ہم قائم کرتے رہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ فیوچر میں ہمارا ملک قریب آ سکتا ہے الگ الگ کمیونٹیز قریب آ سکتی ہیں اور سب مل کے ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے انسانیت کی ترقی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اقوال حادف اللہ علیہ